کبھی ادھر سے نہیں سنا لیکن بچپن میں کہتے تھے جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم اب بتائیے آپ اتنے محنت کر کے آئے وہ کسی گرمی آپ بگواتے ہیں اور پھر بیچارے واپس چار پرسنٹانہ تھا اگر یہاں میں مسئلہ ہوتا کا مدد گیٹ پہ ہے دفعہ سوچتا ہوں کہ میں تو پاس کوئی نہ تاری کرتا ہوں نہ کوئی نئے پاس مضمون ہوتا ہے اور لوگ تو ماشاء اللہ اپنے یہاں کرتے ہیں دو دو گھنٹہ اینڈ گھنٹہ موضوعی ہوتا ہے مضمون بھی ہوتا میرے پاس تو کوئی بات کرنے کی صحیح نہیں بہت سوچتا ہوں کہ ایسا من ہو جس سے لوگوں لوگ کو فائدہ ہو ہم کو چیلنج ہو افسوس اپنے نئے انٹرنیشنل دم دیکھا سیکھتے ہیں ایک مذہب کے احسان اور حضرت کی کتاب کتابوں کا اشہارا فهمت. مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ چلے جاتے ہیں تو کوئی کو یہی دیتا ہوں کہ آپ کو خرچ ہونا پیش کر سب خرچ مشہور اردو مبارک مشہور آسمانی نظامی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی ماں پہ حال پتہ یہ ہے کہ مدانی پار ٹیلیفون سے بھی سن سکتے ہیں لیکن یہاں آنے کی بات ہوگی اللہ کے لیے کہیں کبھی جہاں نہیں جہاں پر انسان تاز کی جائے اللہ تعالیٰ اس کی باری قدر فل پر مانتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے آپ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے استعمال کر دیتے انسان کی حکومت خوشی نہیں اللہ صلہ فرشتوں میں اور کروانے امریا عظم السلام میں اور فرشتوں میں اور اولیاء میں سفر کر پانچ دیکھو میرے بندے اس کو دیتا بھی نہیں ہے اور پھر اس زمانے میں تو کوئی نبی بھی نہیں ہے پھر دیکھو میرے بندے میں ہی آخرے سے جب میں نہ جن کو دیکھا نہ گودم کو دیکھا نہ مجھ کو دیکھا یہ بڑی چیز ہے کبھی تار دوں نہ سلو کبھی ایردرا سے مدد کو جس کی نہیں بل یہ شرط اللہ تعالیٰ نے انسانی کو پوچھا بغیر دیکھے اور یہ بھی ان کی محبت کا غیر ہے اگر وہ محبت نہ دیکھتے عامی سب کا دے انہیں کا مز انہیں کی رحمت انہیں کی مشیت اور انہیں کا کرم نوبل دونوں آلم نے یہی جا کر مکار جس دیر کو دیا اسی کو دیا دیا پاک میں لا عز إلا عليهم عليهم کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو اللہ کی یاد کے لیے لکھتی ہو کوئی فارمنسی نہیں جس کو فرشتے نہ کے لیے فرشتے کیوں کہ اللہ کی عظمت اللہ کی محبت میں یہ کیسے بندے ہیں ہم کو اللہ کو دیکھ کر حفاظت کر رہے ہیں ان کی تدمی بیان کر رہے ہیں ہم بیان ہیں یہ کیسے ہیں کہ یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں اللہ کو اور اتنے مسائل میں اور اتنی مشکلات میں اور اتنے ضروریات میں مشغولیات میں بسے ہوئے کسی کو دو بیماری ہے کسی کو رس کی مسائل ہیں کسی کو کچھ اور مسئلہ مسئلے کسی کو کچھ لیکن پھر یہ اللہ کی کیسے مشکل ہو رہے ہیں اللہ محبت کم رہا اور اس کے اس منظر کو دیکھتے معیت عمر اللہ کی رحمت ان کو محبت کے ساتھ مامتا کے ساتھ مایا کے ساتھ بھانکتے عزت میرے مشکل ہے اللہ علیہ لازے کرنا چاہیے جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں چمٹا لیتی ہے چن وہ روتا ہے چلاتا ہے یا کوئی مشکل میں بن جاتا ہے ماں اس کو دوڑ کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور بایا سے رحمت سے محمد سے اس کو بعض اوقات اپنی چادر سے بھی بھانپتی ہے یہ اللہ تعالیٰ اپن سے ڈانپ لیتے جاتے ہیں اپنے بندوں کی محبت میں پیار میں ان کو ہیں اور ان پر سکینہ ناز ہوتا ہے جب کسی سے اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے مانگ کرتا ہے کہ یہاں یہ اللہ والا ہے یہ اللہ والوں کا غلام ہے تو اس کے پاس ہمیں کچھ مل جائے گی اللہ کے محبت تو اس, اس مجلس پر اللہ تعالیٰ کینا نازل لے سکتا دلوں کو سکون ملتا ہے سکون نہ ملتا ودا کو مانتا اور اللہ تعالیٰ محر فرماتے ہیں اور ذکر فرماتے ہیں وضاء طرح ہوں ہم باہوں یہ نہیں کرنا کہ وہ فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں بلکہ جو بھی اللہ کے پاس کی من اللہ کے پاس جو بھی جتنے اقربا ہوتے ہیں مقرب ہوتے ہیں اللہ اللہ اللہ تعالی کے ان میں امجیا والمسلم بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں اور اور جو جتنے بھی مقرب ہیں اور یا منشندہ کے اندر سب شامل ہیں صحیح کہاں ہے کسی بچوں رحم اللہ فخر فرمانتی ایسی مجالس پہ امبیال اسلام کو اپنی, اپنی امت پر کتنا کتنی خریدی ہوتی ہوتی یہ سب نبوت کا فیض پر ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض نبوت عیامت پر جنہیں جاری رکھنے کے لیے اور یا اللہ اور ان غلاموں عادموں کا سلسلہ جاری رکھنا تو یہ سب کیا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے بس بات یہ ہے کہ کہنے والے میں بھی احتساس ہو آنے والوں میں بھی اخلاق ہو کوئی غلط نقصانی نہ ہو مال کی غلط نہ ہو اور چاہ کی حوث نہ ہو یا اور کوئی سفارش کا مقصد نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ یہاں تو کوئی ایسا کام نہیں تو اللہ کی مہربانی ہے ہمارے مشاہد کے جو ہے ہیں اور ان کے دعائیں تو مضامین تو ان پر میٹ پہ بھی سنے جا سکتے تھے لیکن آپ آزاد کا یہاں آنا جو ہے اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا اور اپنے اوقات کو فارغ کرنا اور روزہ بھی ہے گرمی بھی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ آئے ہیں تو یہ عید اللہ تعالی کسی کے عجب کو ضائع نہیں حالانکہ ہم اللہ کو کچھ نہیں دے ہم تو اپنے ہی اپنے ہی فائدے کی جائے اللہ تو بے نیاز ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یہی کوشش دیکھنا چاہتے کوشش ادب اللہ مستقبل جتنی تم نے استطاعت ہے بھائی کچھ ہاتھ میں تو ہی لاؤ کوشش تو کرو برائے نامنی صحیح لیکن کوشش تو کرو تو یہ, یہ کوششیں اور یہ, یہ اپنی قربانیاں جو آج کل اچھے برائے نام ہی ہیں اللہ کے سامنے تو ان کی کوئی حصیقت نہیں اب جیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے پہلے زمانے میں اللہ والوں کے صوبہ اٹھانے کے لیے لوگ میلوں میلوں کا سفر پیدا کرتے تھے اور اکثر ان میں جو ہے وہ کئی دامن ہوتے تھے کیسا مال والے یہ بھی اللہ کی عجیب رحمت ہے کیونکہ مال بلا کے خود کو کوئی چیز نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال کی وجہ سے انسان کا دماغ چل جانا اس لیے مال کا ہونا بھی رحمت ہے اور نہ ہونا بھی رحمت ہے مال کا ہونا بھی رحمت ہے میرے خوشی رحمت اللہ علیہ پر ما دکھتے کہ اگر اس مال کو صحیح جگہ پر لگا دیا اور کہیں مسجد بنا دیا کہیں مدرسے میں درج کر دیا کہیں اور کسی کی خدمت کر دی تو یہ نعمت متا ہے آخرت کی بندی ہے کہ اس سے آخرت کی ذخیرہ ہو رہا ہے تو یہ نعمت ہے اور ایسے ہی اگر کسی کو مال نہیں دیا تو اللہ کے علم میں اللہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو مال دیا یہ شرارتیں کرے گا دماغ پر چل جائے گا اور یہ جو ہے نا فرمانی سرکشی سے وہ ہیں جیسے برعن آمان شداد کتنا مال تھا قارون کتنا مال تھا کہ وہ کتنے اونٹوں کے اوپر وہ خزانے کی کنجیاں لگ پہ جاتی اور دنیا میں ہی شداد نے جھنڈن بنائی لیکن وہ اس کی گارنٹی نہ کر سکا مرگی تو عجیب عجیب اللہ کے کام ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیشاد فرماتے تھے کہ بندے کا کوئی حال بھی چار صورتوں سے خالی نہیں جو بھی حالات بندے پر آتے ہیں ان چار صورتوں سے خالی تھیں ایک تو یہ کہ اس حال کو بھیجنے میں اللہ کا فائدہ تو یہ محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ساری مخلوق ان کی محتاج اور وہ خود کسی کے محتاج نہیں بے نیاز ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو کچھ بندے کا فائدہ ہو تو فرمایا پایا کہ یہ صورت بھی محال ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں دوسرے یہ کہ آآ آآ کوئی اس کے اندر یہ جی ہو جگہ اس کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو کچھ بندے کا فائدہ ہو یہ جی بھی نہیں ایسے کر پایا کہ جی اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا فائدہ ہو تو یہ بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ کام سے پاک تو ایسے ایسا کوئی کام اللہ نہیں کرتے نہ کر نہ کرتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو اللہ کا تو چوتھی صورت ایک ہی ہے کہ سراسر بندے ہی کا فائدہ پیدا نراثر بندے کا پیدا دیکھے کہ میں بھی ہم نے تو ایک کیسے مسلسل دیکھا جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اصل دیکھا سہل جس راست سے بھی اللہ تعالی دے جائے مگر سہل جب جبھی ہوتا ہے جب بندہ تجویز سے کہا اپنی تجویز نہ کرے اپنی تجویز ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا یا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا یا ایسی غیر اختیاری چیز کے پیچھے پڑ جانا جو اپنے اختیار میں ہوں تو اس کو تو وہ راستہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جو سب کام سمجھ لے کہ اللہ تعالی ہر کام اللہ کی طرف سے آتا ہے اور بندے کو کچھ اختیار بھی نہیں ہے اور میرے ہی فائدے کے لیے تو لہذا وہ راستہ پھر اس کو اصحل ہو جاتا ہے جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسفل دیکھا ہے جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسفل دیکھا ہے بھاری خوشی ہم جو تجویز کریں ایسے نہیں جی ایسے ہونا چاہیے اب وہ مقدم نہیں تھا نہیں ہوا اب سر پکڑ گئے تھے ایسے کیوں ہو گئے تو یہ بھی تو بہرحال یہاں آنا آ, کسی سے بھی اللہ کے لیے ملنے جانا بہت زیادہ فوائد اور سماراج کا یہ وہ حاصل ہوگا اس کو بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے مقبول منفری و مولا مجلس زمانہ حضرت والا مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب احمد اللہ علیہ اللہ کے اشار کسی کے در پہ تو یارت کی پیشانی نہیں جاتی حسرت کے در سے ہر پانی جا سے نہیں جاتی جی حسرت کرتے نہیں تھے انسان تو ہزاروں حسرتیں وہ جتنی بھی حسرتیں پوری کر لے لیکن احساس میں رو بھی رہتا ہے کھلا آسو ہماری پوری ہے کھلا آنسو پوری نہیں کر دی حسرت کے تر سے ہے پانی نہیں جاتی کوئی سمجھا صرف دل کی ہے رانی نہیں جاتی کوئی سمجھائے صرف بھی دل کی ہے رانی نہیں جاتی کبھی حسرت کے سر سے مر پانی نہیں جاتی کوئی سمجھا مغل دل کے سفا سے جو سو کی کسی دل میں مگر دل کے سے جو سو کی کسی دل میں دیکھ میں بتا دوں کہ سب سے وہ فائن آتا ہے ملزی کے خلاف مگر دل کے ٹکی کسی دل نے تو دل سے پل بی تو دل سے پل بی مگر دل کے بایا نہیں ہوتا پاس کا آیا نہیں ہوتا دیکھا شانی نہیں جاتی یہ دیکھا ہے کہ ان کی شیر نہیں جاتی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کام نہیں بنتا اللہ تعالیٰ شار فرماتے ہیں پرانے خات میں وضیک رسول ماں کو منہ دن ابادا مئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی پر بھی مفہوم ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہیں ہو سکتا مولانا روین نے اس کا بیان فرماتے ہیں سنایا کہ دو امرت تھے اور کئی سفر پر تھے تو رات ہو گئی تو امرت نے جس کو ایک بالکل ہی تو اس نے ستر اینٹیں لگائی اپنی حفاظت کے لیے بدماشوں سے حفاظت کے لیے ستر اینٹیں لگائی اور ایک جو تھا اس نے کوئی ایسا خاص انتظام نہیں کیا البتہ اس کی گاڑی کے چند بال آ تھے دو تین بال تھے تو فرمایا کہ رات کو بدماشو نے ستر اینٹیں ہٹا کر جو بالکل ڈیری تھا اس کے اس کے ساتھ بدماشی کر لی اور جس کے پاس دو تین بال تھے وہ بچ گئے اس کو قصے کو بیان کر کے معائنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے اپنے اوپر اعتماد کیا اپنے انتظام پر اعتماد کیا لیکن وہ بدماشوں سے بچ نہیں سکا اور جو گاڑی والا تھا دو کیخ بال تھے اس کے پاس تو فرمایا ان کے بال اللہ کے فضل کے دو کیک بال ہیں فرپایا کہ اللہ کے فضل کے دو کیک بال مانگ لو کیوں ان بالوں سے اور اللہ کے فضل سے تم کو, کو حفاظت ہو سکتی ہے ورنہ کتاب انتظام کر لو اس سے سبق یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات اور مزادار اور صحبتوں پر اعتماد نہ کریں کہ چونکہ ہم تو بھی بہنے ہوئے ہیں دہڑی بھی رکھے ہوئے ہیں ڈتے بھی ہیں اور ہم تو خوب بچتے ہیں صحبت کی میں بھی جاتے ہیں اور کی اور دیکھو سبھی کچھ ہو رہا ہے مگر ان چیزوں پر اعتماد مت کرو یہ سب شیطان کے شیطان جو ہے ان کا پلا کما کر دیتا ہے ایسا بہت ہے کہ اور بڑے بڑے بڑے بڑے ہاتھی فرمایا کہ جب کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو بڑا بڑا بڑے بڑے ہاتھی گل جاتے ہیں اس لیے اپنی عبادات سے کوئی اعتماد نہ کرو اللہ کے فضل کے رہو اللہ کے فضل کے بھیکاری رہو کہ اے اللہ جب تک آپ اور فضل رحمت پر مشیت نہ ہوگی اس وقت تک ہم بچ نہیں سکتے جنہیں ہاتھ نہیں ہوتا یہ دیکھا ہے کہ ان کی کوش پانی نہیں جانی اللہ چکنا ہے کہ دیکھو ابو جیل بھی تھا ابو لہد بھی تھا انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمنا بھی کی کہ ان کے خاندان والے یہ مان لیا جیسے چچا ابو تعالی کتنی محبت بتیجے سے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے آپ وقت میں ان کے یہ بھی کہان میں کہا کہ چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑ دیجیے اگر آپ کو یہ ہے کہ قریلے والے کیا کہیں گے تو آپ لوگ کیا کہیں گے تو آپ کان میں پڑھ دیجیے کل مز رہتا مجھ کے اللہ کے یہاں گواہی دے دوں گا کہ اللہ یہ ایمان لے آئے لیکن نہیں لائے اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا یہ مشیت میرے پاس ہے ندی کو بھی اختیار نہیں کہ کسی کو ایمان نہیں تو الگ سے نواز تو اختیار ہے ہمیں جی اللہ کے ہاتھ رہی تو اگر اللہ کا فضل مانگ لو کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت جو رحمت ولکم و رحمتہ منگما لبکی میش معیّاہ کی جو قید ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اللہ آپ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے ہو جائیں آپ کو فضل ہمیں مل جائے آپ کے تجزیے کی رحمت ہم مل جائے یہ معیش بتا رہی ہے کہ یہ خزانہ یہ قوت اور یہ قدرت ہم کو ہے تو ہم سے مانگو جو مانتا ہے اس کو گرا کے مانگتا ہے جو جام ساتھی دیتا ہے اس کو مے گل بھا اور ناز و نخرے جو کرے میں آ شام ساتھی رکھتا ہے اس کو تشنخا اس کو کیا کر جو نخرے دکھاتا ہے تکبر کرتا ہے نخرے دکھاتا ہے تو اس کو میں روب رہ جاتا ہے بارے ہاتھ نہیں ہوتا یہ دیکھا ہے کہ گنتی ہوگی نہیں جاتی بب زی کامل سی منا جو پر کامل پھر اس ڈپ سے کی مانی نہیں چنتا تھا پھٹک دیا نم سے امارا کو کچل دیا نم سے امارا کو کچل دیا میری رسوائیوں پر آسمان وو یا زمین والی شاید میری رسوائی میں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو ذریعہ رسوا کر میں تو کوئی قصر نہیں چھوڑی میری رسوائیوں پر آسمان होया یا فرشتے بھی روتے ہیں جب انسان زمین پر گناہ کرتا ہے فرشتے بھی روتے تو میری رسوائیوں پر آسمان ہو یا زمین ہوئی میری ضلع پہ لیکن آپ نے نقشہ بدلتا بہت مشکل تھا میرے نف سے اخبار آسپ ہونا کئی تدبیر ہے کہ حامی ہے اس کا اثر کچل ڈالا شہر کی صحبت کا یہ سین کہ نفس اخبارہ کو کوئی اور چیز کچل نہیں سکتی شہر کی تدبیر الزام شہر کو تدابیر بھی اللہ تعالیٰ الزام فرماتے ہیں شہر بھی اللہ کی ہدایت سے چلتا ہے سے ہمارا کی کچھ بانی نہیں جاتی بکو کی بیو پائی کا ججر کچھ کو بکوں کی بیو پائی کا مگر اسی کہ نہیں ہے عشق نفسانی جو ہے وہ بالکل بے وقہ ہوتا ہے حضرت حاجی قد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عشق نفسانی جو ہے عشق نام عشت مجازی اس کا انجام نفرت پر ہے آخر میں جگہ ابھی آج اس حسین اس کے پاس ہے کل کسی نے زیادہ لالچی اس کے پاس چلا گیا ایک ویوسائی یہ ایک ویوسائی یہ ہے کہ جو حسن تھا وہ آج اب الوال دو پذیر ہے وہ بالکل اس میں تغیر آ گیا اب چہرہ دیکھ کے بخار آ رہا ہے اب چہرہ دیکھ کے بخار آ رہا ہے پہلے سمرپن دو بخار ہے قربان کرنے کو تیار ہے اب چہرہ دیکھ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ایک یہ ویوسائی ہے اس کا حسن خود حسین سے ویوفائی کر جاتا कुसुम जो है वो खुद है कुसुम हसीन से खुद बेवपाई कर जाता है लाखों क्रीमें और लिफ्टिंग क्रीम लगाए लेकिन जो है वो लिफ्ट होकर ही देता फिर लटके ही जाता है लटकता ही जाता है फिर और तीसरी बेवफाई ये है कि अगर हसी अगर भी हो लेकिन तब तो हरेक के साथ है मौत तो हरेक के साथ है इसी वक्त दुनिया से चला जाएगा ये बेवफाई بتوں کی دیوائی کا مگر بیچ تری ناکی نہیں جاتی یعنی کیا پھر بھی جو ہے اسپائی کے باوجود حسینوں کی تم نے ناک لگائے ہے کے پیچھے پاگا جا رہا ہے اپنی زندگی کو ضائع ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے حضرت یہ جگہ جگہ بے پردی کی پیڑیائی ہے ان حسینوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے آپ نگاہ کی حفاظت تو کہتے ہیں تو ہم کیسے کریں انہوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے گھر جاؤ حسین گھر جاؤ بے پردگی گھر جاؤ بے پردگی تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے ناک پہ دم نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کی دھوپ میں ناک لگائی کیوں اتنے اور ہیں، اتنے لوگ ہیں وہ بھی تو نکال کے وہ بھی تو اسی پانچ کا فرق ہے وہ بھی نکال کے عبادت کر رہے ہیں تو آپ ہی کیجیے گا مغلانی نہیں جانی حی میں کسی کے پار داری سے کی گی میں کسی کی سے کاجر میں نسانی بشے پانی نہیں جاتی پچ میں نسانی بشے فیرد نے گو کیا ہے تیرن کو فیرد نے گو کیا ہے تیرن کو ہر کم مگر کیوں کیے جا دانی نہیں ج مگر ہانی نہیں جاتی تیر نے گو کیا ہے میرے دامن کو گھر کیوں کی چاکدانی نہیں جانی گر نظامت سے باقی کرامت ہے مت سے کرام کرامت ہے کبھی ان کی مہر پہ جاتی اتائی سے کبھی جاتی گرد سے بات کراتے کتاب سے کبھی ان کی مہربانی نہیں جاتی کبھی حضرت کے سر سے ری نہیں جاتی کوئی سمجھا دل کی دل کی حیرانی کہیں جاتی ہمارا امید مت آپ کا ہمارا کدھے ہے کسی کے دل پہ تو جاگانی نہیں جانی کسی کے در پہ تھی میری آ گن جانی جانی مگر ہات میری جاتی میرے مالک کرم سے گی میرے مالک کرم سے آپ نے جس پر نیشی بندگی سے شان لگانی نہیں جاتی اس کی پندگی سے جاتے پانی نہیں جاتی میرے مالک بالکل آپ نے جس پر نکال گا میرے بالک د جس پر نگاہ دی پھر اس کی بندگی سے شانوا پانی نہیں جاتی پھر اس کی بندگی سے شانوانی کبھی مشکل میں بھی پڑتا میں نفتر تو بھی ہم کبھی مشکل میں بھی پڑتا میں نکل تو بھی ہم پرانی نہیں جاتی خدا کے پرد سے اندی دن پانی نہیں جاتی کبھی مشکل میں چڑھتا ہے کبھی مشکل پڑتا میں قطل تو بھی ہم تمہیں مشکل میں بھی پڑتا ہے قطل تو بھی ہم دلہ ہوتا کے پہ دیکھ نہیں آ انانی نہیں جاتی کبھی حضرت کے تل دے کی ہر نانی نہیں جانی کوئی سمجھا پھر بھی دل کی ہے مگر دل کے سفا پچھلے سالس خود پہ تو بلّہ مولانا شاہدین صاحب اضاف اللہ, اللہ علیہ نے فرمایا کہ <تصفح> بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاغت اللہ پر نظر پڑ جائے تو دعا قبول ہوتی ہے تو بالکل صحیح ہے دعا قبول ہوتی ہے کاغت اللہ پر تیری نظر پڑنے سے دعا قبول ہونے کا وعدہ ہے اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ پہلی نظر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامت اللہ شریف نے پہلی دفعہ حاضر ہوئے عرب شریف میں اور آپ کی نظر پڑ گئی تو بس پہلی نظر وہ ہو گئی بلکہ جتنی بار نظر گی وہ پہلی نظر ہے اتنی بار نظر پڑے وہ پہلی نظر, نظر پہلی نظر لیکن کیا بات فرمائی میرے مشدر دعوت الخب نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ عرب کا موقع اس سے بھی زیادہ دعا کی قبولیت کا موقع ہر پھل نماز کے بعد سناتے ہیں ہر لوگ عموماً یہی ہی جانتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ حاضری ملے تو ہم پہلی نظر سے پہ بھولا حاجت مانگیں گے اللہ سے بلا حاجت مانگیں گے تو حاضر پہ بھی, بھی سن لیجیے مند لوگوں نے پہلی حاجت کیا مانگی عقلمند جو مند تھے دنیا کے غلام نہیں تھے اور دنیا پہ ملتے نہیں تھے انہوں نے سب سے اعلیٰ چیز مانگی کابت اللہ کو پہلی نظر دیکھتے ہی کیا مانگا فی الحال میں کعبہ حضرت حاجی داد اللہ صاحب نے رو رو کر اللہ تعالی سے کیا مانگا کوئی کچھ کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے فی الحال میں تجربے تلنگانہ یہ عمل اپمتی کی بات اور باقی حاجتیں بھی اللہ سے مانگے لیکن یہ نہ مانگا تو کچھ بھی نہ پائے یہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا کوئی کچھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے پلا میں جو سی تلنگا بعد میں لوگ وہاں جا کے کیا کیا مانگتی سنا ہے کہ ایک آدمی وہاں مانگ رہا تھا اللہ نے سو روپیہ دے دے سو روپیہ دے دے بہت دیر تک مانگ رہا ہوں تو ایک میمن خراب تھا برابر اس نے جلدی سے اس کو سو روپیہ نکال کے دیا کیونکہ وہ ایک کور مانگ رہا تھا اس نے کہا تو میری مارکیٹ تو خراب نہیں کردت مل گئی تو اس پتا نہیں اس کا کور ملا گیا <تصفح> اور حاجتیں بھی مانگیں چائے کھاتے تھے لیکن اللہ ہی کو نہ پایا تو کیا پایا تو دنیا میں آیا ہی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کام آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے گئے دو متے اپنے چند ہیں دو متے چند سر اپنے گھر چلے سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں جہاں سمجھانے کو دفتر لے چلے یہ تھا وہ تھا کچھ بھی تو نہیں ہے جو ہم نے شیر پڑا کہ دل کے تقاضوں سے توبہ جس نے کر لی تو وہ قربۂ رقبانی کو پا جائے گا کو پا جائے اللہ کو پا جائے دل کی وہ خواہشات جو اللہ سے دور کر دیں کوئی فائدہ نہیں دوستوں یہ سب کا ہے دھکا. اللہ تعالیٰ نے پاک میں شادی ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی جو پونجی ہے یہ مدع مطا، لفظ ہے اس کی کوئی تسلی تو وقت نہیں ہے حضرت والا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائیں گی کہ علامہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے آیت کی تفصیل کے لیے سفر کیا تو کہا کہ وہاں جبکہ قرآن پاک جو ہے بہت ہی بلاگت والا کلا ہے اور عربوں کے محاورے پر نازل ہوا جن قوم پر نازل ہوا ان کے محاورات کی زبانی محاورات کی اس تھی تو انہوں نے کوئی گاؤں کا سفر کیا کیونکہ وہاں اصل عربی وہاں آج بھی باقی ہے صحیح عربی جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہاں آج بھی باقی ہے اور جو شہروں میں بولی جاتی ہے اس بہت سفار چکا آج کل تو ہم ہاں جین کو گاؤں کے اس میں بولتے اگر ہم کہیں گے خود کے آگے چلو تو گدام تھے گدام حاضی ہاں کو کہتے ہیں حاجی تو بہت فخر آ گیا سباد تو جب وہ پہنچے گاؤں میں تو وہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے وہ بھاگا بھاگا جا رہا ہے اور جا کے ماں سے کہتا ہے کہ جا رقیم ایک کتا ہے رقیم اور رقیم وہ رقیم وہی چتکوبرا تھا کتا تو چتکو برے کتے کو رقیم کہتے ہیں تو کہا کہ جا رقیم تباہ جب قصل متا اور اس نے متا اٹھا لی کتا آیا اور صفائی کا کپڑا جو ہے جو جس کو ساتھی کہتے ہیں پوچھنے پوچھنے کے کام آتا ہے بالکل حقیق حقیقہ کپڑا ہوتا ہے پھر تھوڑے دیر بعد اس کو پھینک ہی دیتے ہیں پہلا ہو گیا اس کو دوتا دو بھی نہیں عام طور پہ لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں پہلا ہو گیا حقیقہ کپڑا دیکھیں اس کو دوسرا لے لیتے ہیں تو جا غقیم افض المتا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا بچہ جا کے اما کو خبر دے رہے ہیں کہ اماں چتکبرا کتا آیا اس نے صفائی کا کپڑا اٹھایا اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور میں کے تین لوگ ہیں محروم کے رقیم کہتے ہیں کبرے کتے کو اور افضل متا یہ جو متا اس کو کہتے ہیں تب جمے نے عموماً ملے گا پونجی وہ بھی ٹھیک ہے کوںجی کیا کوئی صفائی کا کپڑا متا کہتے ہیں اور ابھی میں سادی کو ہوتا ہے صفائی کے کپڑے یہ لوگ حل ہو گئی اور تیسری یہ کہ تبارہ قلج تبارک کہتے ہیں بلندی کو تینوں لوگ ہیں ایک جملے میں حل ہو گئے تو غلط یہ کہ اللہ تعالی نے دنیا کو متا یعنی صفائی کا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ, وہ اس, اس سے تعبیر کہتی اتنی حفصیب چیز ہے لیکن دنیا ہاتھ میں ہو میرے مرشد فرماتے ہیں دنیا ہاتھ میں بھی ہو مال بھی ہو کار بھی ہو کاروبار بھی ہو لیکن دل میں یاد ہو دل میں بس اللہ کی محبت ہو اور کوئی چیز نہ ہو سکتے تمہارے اور جو کچھ بھی جو ہے کام ہم کرنے جائیں پہلے اپنے دین کو مقدم کریں دین کو کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں دین کا نقصان کسی قیمت پہ برداشت نہ کرے اگر کروڑوں کا نفع ہو رہا ہو لیکن نماز اوٹ رہی ہو لیکن آپ اس کو چھوڑ کے نماز پڑھ یہ یہ علامت ہے جی بس دل میں اللہ کی محبت ہے جی بچوں میں مشغول ہو بہت محبت ہے پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں کھانا پینا ہو لیکن آزان ہو گئی دیکھی فوراً نماز کو چل پڑو ایسے ہی جو کوئی بھی موقع دین کا ہو دین کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ بس دل یہ اللہ کی محبت ہے تو فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا اس سے زیادہ موقع ہے ہر فرض نماز کے بعد ہم نے سے اکثر لوگ جو ہے کتنی بے ترجیحی کرتے ہیں حضرت کا بیان بھی اسی بات پر ہوا کہ کہیں سفر تھا حضرت کا وہاں سے واپسی تھے ازہ کی نماز کے لیے کئی مسجدیں رکے وہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء حضرت کے خادر ہیں اور شاگرد بھی ہیں تو امام صاحب حضرت کے شاگرد ہی تھے ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے حضرت والا کی آمد پہ جدید ہوا مختصر دعا کرتے چاہا کہ حضرت زیادہ جلدی سے شو کچھ بیان ہو جائے تو بہار حضرت خوب ہے کہ آپ نے تو وسیع اللہ منتلام کا سلام و تبارک تبارک قیاد الجلالکلام پتی پڑا اور جلدی سے آپ نے یہ رشمی کو پوری کر دی نے دھوکا دے دیا کہ ہم مانگ رہے ہیں آپ نے تو مانگا کچھ نہیں ابھی تو آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے مانگا تو کچھ بھی نہیں کچھ مانگو تو صحیح تو اس پہ پھر اشار ہوتا ہے کہ ہر فل نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے تو سمجھو کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے Uh, اللہ ہر مومن کے ساتھ کیا انہوں نے وہاں جب پہلی نظر دے ہم وہاں تو پہنچ نہیں سکتے تو جو وہاں نہیں پہنچ سکتے تو یہاں ہر پر نماز کے بعد اللہ نے ہاتھ پھیلانے کا موقع دے دیا کہ معموت سے ہم دیں گے تم کو کہ کیوں ہے یہ وجہ وجہ یہ ہے کہ نماز میں مومن این معراج کی حالت میں ہوتی معراج بلند سب سے بلندی وہ نبی والی معراج مومن کو نہیں مل سکتی لیکن اپنی حالت کے اعتبار سے وہ معراج ہے اللہ کے قریب قریب ہوتا ہے تو اور نماز کے دور بعد وہ اسی معراج کی حالت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ اس دعا سے زیادہ موقع جو کہبت اللہ پر پیری نظر پڑی اس وہ بھی دعا کا خوب موقع ہے اور مبارک ہے لیکن جو یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے فرسٹ نماز کے بعد دعا کا وہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے مانگنے میں کمی نہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے اور <coughs> حضرت نے میرے مشرق علیہ فرماتے تھے ایک عجیب شعر مراد عاشق جو گفتن اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کو جو حاجات جو مانتے ہیں اللہ سے وہ سانوی درجہ قبولیت کے سانوی درجے میں رکھتے ہیں اس کو اصل ان کا کیا مقصد ہوتا ہے تو شینی کہاں سے شرف ہم اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ سے شرف دنیا کی کسی باہر سی اکادمی سے بات ہو جائے صدر سے وزیر اعظم سے تو اتنے عرصے مستی رہتی ہے کہ ہماری وزیر اعظم یادو سے بات ہماری تو ہوئی نہیں اسے ہم پتہ نہیں غلط ایسی ہوگی جس کی وہ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ آتی ہیں ان سے شرف سے ہم کلامی نصیب ہو جائے اتنا بڑا شرف ہے اور یہ موقع اللہ کی کریم دیکھو اللہ کی رحمت دیکھو کیسی بے بہار ہے کہ ہر وقت جب ادھر ہاتھ پھیلائے ادھر اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلے ہوئے خوب مانگو اس سے خوب ملا لو فوال صاحب پر باتیں قرض امید نہ بڑھانا امید پر آنا ہے امید نہ بڑھا جو مانگ رہے ہیں وہ ملا نہیں ابھی لیکن یہ نہ ملنا بھی امید پر آنا ہے کیسے کہ جی ایک قرض مسلسل کا کیا خوب بڑھانا مانگے جا رہے ہیں مانگے جا رہے ہیں یہ اس میں کیا لذت ہے اور دعا ہے اللہ سے خرف حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بار اللہ سے خرف خوب حاصل ہو. اس خوب مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے بند نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارے فرید اسلم صاحب کی بیٹے ہیں آف محمد عمر یہ بھی حاصل محمد عمر ڈاکٹر صاحب اربال کے مجادی یہ بھی ارپال کے مجاز اور وہ نیک ہے کیا تو ان کے جو ہے وہ آج ان کے بیٹے کا قرآن باپ کا ختم ہے تراغی میں تو انشاءاللہ شاء رات کو یہاں تراوی پڑھتے ہی فوراً ہم وہاں جائیں گے کہہ رہے تھے کہ جہاں آج کل دعا میں شامل ہو جاؤ اور کچھ دن کی بات بھی سنا دینا آج وہاں جائیں گے کوئی ساڑھے گیارہ بجے کے قریب شاید وہاں پہنچ ہیں السلام علیکم اللہ